إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرين فسنا ومن سيئات عمالنا من يهد بالله فلا مذل له ومن يبلله فلا هادل له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 سرول امور محدہ وقل محدث تین وقل وڑارتی سنان محترم سامعین بزرگ کی نوجوان ساتھیوں اللہ رک العالمین کے فضل و کرم سے ایک بڑا انعام تو ہے اس نے ہم تمام ساتھیوں کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا جو سب سے بڑی نعمت ہے جس کے مطابق اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکمل لکم دینکم دین اکم واتمت والی کمن احمد ور الاسلام دینا الیوم اکمل لکم دینکم لوگو مسلمانوں آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا واتمت والی کنج احمتی اور تم پر ہم نے اپنے انعام کو پورا کر دیا ور ربیع القم الاسلام دینا اور ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے رب العالمین نے فرمایاسلام دین القبال ہو اسلام کے علاوہ جس نے اور کوئی طریقہ اور دین اختیار کیا اس کا دین اللہ تعالیٰ ہر قبول نہیں کریں گے اور آخرت میں بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا ہم تمام مسلمانوں کو اس بات پر ایمان و یقین رکھنا ضروری ہے کہ اسلام ہی سب سے سچا دین یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب دین ہے اور یہ دین کامل ہے ناقص نہیں ہے کوئی ایسا شعب حیات نہیں ہے کہ ہم کسی غیر دین کے محتاج ہوں ہر ہر میدان عمل میں اللہ تعالی نے ہم کو خود کفیل بنایا اتنی تعلیمات ہمیں دے دی ہیں کہ ہمیں کسی اور دین کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے حدیث کے اندر آتا ہے شہابی کہتے ہیں اللہ کی کا شم. اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ دین کو مکمل نہیں کر دیا یہاں تک کہتے ہیں کہ آسہ میں اڑتے ہوئے پرندے جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں اسلام نے کیا تعلیم دیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے ذریعے بیان کر دیا کوئی چیز نا نہ نہیں رہی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ دن اور ایام جو ہیں عبرت و نصیحت کے لیے آتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے کہ ہم تمام ساتھیوں کو ایک نیا سال پھر دوبارہ ادا کیا اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہم تمام لوگوں کے لیے خیر و برکت کا سال بنائے اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیک کامال کرنے کی توفیق نصیب کرے اور یہ بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک سال ہر ایک کی زندگی کم بھی ہو گئی ہے یہ بھی انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے نئے سال کی خوشی تو ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہو کہ ہاں ایک سال ہمارے زندگی کے کم ہو گئے اور موت ایک سال کے ہم ایک سال موت کے ہم زیادہ قریب ہو گئے اللہ رب ربران نے ہمارے لیے اپنے فدر و کرم اور صحابہ کے دلوں میں جو بات ڈالی وہ یہ کہ یہ محرم کے مہینے کو ہمارے لیے سال کا پہلا دن مقرر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو سب سے بڑا عمل آپ کیا تھا ہجرت اللہ مدی مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینے تو یہ آپ آئے تھے ہمارا سال نہ میلادی ہے نہ وفاتی ہے نہ مباتی ہے ہمارا سال جو ہے سال ہجری ہے حضت محبد عمر فاروق رضی اللہ تعالان ہو کے زمانے سے سارے صحابہ رام عمر فاروق سے ساتھ مل کر کے یہ مشورہ کیا جیسے کہ کی صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ ہم مسلمانوں کا سال جو ہوگا وہ محرم سے شروع ہوگا اور محرم کا مہینہ اسے ہجری سال کا پہلا سال ہوگا اور محرم کی پہلی تاریخ ہمارے مسلمانوں کے سال کا پہلا پہلی تاریخ اور پہلا دن ہوگا میرے بھائیو کہا نبی علیہ السلافلام نے اپنے جیت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے دعوت و تبلیغ کو مزید بہانے کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں نبی علیہ الصلاط اسلام ہجرت کیے اور آپ کے زمانے میں ہجرت کی بڑی فضیلت تھی دنیا اگر کوئی آدمی ایسے علاقے میں مسلمان ہو رہا ہے جہاں مسلمان نہیں ہے اور اسے دین پر چلنا ناممکن ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو فرض قرار دیا تھا کہ فوراً سب کچھ چھوڑ کر کے مدین سیدہ نبی الحاب شام کے پاس آ جائیں اسی لیے بہت ہی بڑے حضرت ثواب کا معاملہ تھا حضرت امر عید الراث صحیح مسلم کی حدیث امر عید السلّہ تعان ہو جب مسلمان ہونے کے لیے نبی علسلہ کے پاس پہنچے اور کہا یا رسون اللہ اوسط یا مینا کا آپ اپنا دائیاں ہاتھ لمبا کر پھیلائیں تاکہ میں آپ سے مسافر کروں اور آپ سے میں بیٹھ کرنا چاہتا ہوں نبی علیہ سراف شام نے اپنا دست مبارک لمبا کر دیا پہلایا لیکن امردین فوراً اپنا نام آپ نا سمیک لیا نے فرمایا یا امر مال کیا ہو گیا تو نے مجھ سے مصافہ ملانے کے لیے ہاتھ ملانے کے لیے مطالبہ کیا اور جب میں نے اپنا ہاتھ پیش لیا تو نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا کیا ہوا مالک یا امر امر کیا ہوا کہ یار سورا او ری تو کروں گا آپ سے ہاتھ ملاؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ شرطیں ہماری ہیں وہ شرطیں آپ منظور کر لیں آسٹری تماغا تم کا ہاتھ بڑھاؤ کلما پڑھو اور ہمارے بہت ہم سے کرو ایک دو شرطیں نہیں تشکری تماغا تم جتنی شرطیں اور جیسی بھی شرطیں لگانا چاہتے ہو لگاؤ لیکن ہاتھ بہاؤ ہم سے بیعت کرو کہنے کے کہ یا رسول اللہ وہ شرط ہیں جس پر میں ویت کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ کرانا چاہیے یہ میری آخری ان آنکھوں میں آپ سے زیادہ مببود میرے نزدیک کوئی نہیں تھا یہ میرا ہاتھ اس ہاتھ میں تلوار رہتی تھی ہر وقت تلوار لے کر کے آپ کو قتل کر دینے گردن مار دینے کے لیے ڈھونڈتا رہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نوازا کہ اتنے بڑے بڑے مہینے جرائم جو اسلام سے پہلے کیے ہیں آپ بتائیں ہم مسلمان ہو جائیں گے آپ سے ہاتھ گرا دیں گے تو ہمارے ان سارے گناہوں کو لا معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا نبی رہے سراب کام حسے اور ایسی معمولی سے شرط تم لگانا چاہتے ہو لا امر اما تبری انسلام علحد مکان تگڑا تم کو کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ کرم لا الا ایسے خیر و برکت کا ایک کرما ہے یہ دین اسلام ایسا دین رحمت ہے کہ یاد رکھو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ان الاسلام انل اسلام الحدماک تغڑا دنیا کا بڑا سے بڑا مجرم بڑا سے بڑا گنہیں بڑا سے بڑا کافر اور مشرک اگر سکھ کے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو لاماف کر دے گا کلو بہت مسلمان ہو جاؤ پھر ان انہوں نے کہا اپنے ساتھ لا امر ارا تھی انل ہجرتہ تم مدینے کو چھوڑ کر کے مدینے طیبہ ہجرت کر کے آ گئے ہو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ہجرت اپنے بھیمان اپنے ایمان اپنی عزت اور اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اگر اپنا وطن کوئی چھو کر کے ہمارے پاس مدینے طیبہ آ گیا تو اللہ رب العالمین نے اس ہجرت میں ایسے برکت رکھی ہے اور یہ عمل اتنا بڑا اللہ نے قرار دیا ہے کہا کہ وہ محکمہ کملا گھر کا بنے بات اگر ہجرت کر کے مدینہ آ گیا تو ہجرت کی برکت سے دن زند پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو لاماف کر دیتا ہے اللہ ماں یہ ہجرت کا مقام و مرتبہ تھا لیکن جب مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہوتے ہی نب یہ سواش نے اعلان کر دیا اے لوگوں اب مسلمان عرب میں جہاں رہتا ہے وہیں رہے اب ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لا ہی آباد الفتح اب مکہ فتح ہو گیا ہے اسلام کو گرما حاصل ہے اسلام کو قوت حاصل ہے اب اسلام کو مٹانا مسلمانوں پر ظلم کرنے کی شراط کوئی نہیں کر سکتا اس لیے لا ہی آباد الفتح اب مکہ فتح کے بعد اب ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کو ضروری قرار دیا تھا اس کی فربیت کو منسوخ تو کر دیا لیکن یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ امتی نہیں ہیں اور کسی اور نبی کے امتی نہیں ہیں یہ رحمت اللہ کے امتی ہیں ہجرت کا سلسلہ تو اللہ نے ختم کر دیا لیکن ہجرت کا عر و ثواب قیامت تک کے لیے باقی رکھا کما نہ چلیے ہے نبی مکے سے مجینے کی ہجرت تو ختم ہوئی لیکن جو ہجرت کا عر و ثواب تھا اللہ نے اس کو باقی رکھا نبی علیم صاف رواتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث حدث ماں ابن اتنی رضی اللہ ربی اللہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الناۃسلام نے ساتھ نمایا الرتر کا ہجرت ان کے ریا او کما تارا رہی سناۃ اے لوگ ہجرت کا سلسلہ تو اللہ نے ختم کر دیا ہے لیکن ہجرت اس لیے فرض تھی کہ انسان اپنے دین کو اپنے ایمان کو بچائے اگر یہ مسلمان کسی ایسے علاقے میں ہے یا کتنے فساد کا بنا ہو مال کا فتنا بدار کا فتنا کفر کا فتنا اولاد کا فتنا دنیا کی محبت کا فتنا دنیا میں اگر کتنے فساد آ ہو گئے اس وقت فتنے فساد کی حالت میں جو انسان اللہ کی عبادت اللہ کے رسول کے تعلق پر قائم رہے گا ہجرتین لیا اتنے فساد کے موقع پر توحید پر سنت پر اللہ کی عبادت پر اللہ کے تعت و فرما پرداری اور نہیں دین پر قائم رہنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس موم کو وہ ججر و ثواب دے گا جو آج باہر سے ہجرت کر کے میرے پاس مدینہ آنے والے کو اللہ نے ثواب دے رکھا اور کیا مت میں نے کہا ہجرت ختم ہوئی لیکن ہجرت کا جو سواب اللہ تعالی نے باقی رکھا اسی لیے نبی رہے سراستان پہ پوچھا گیا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ار ہجرت افضل سب سے بڑی ہجرت کیا ہے یہ پکا فتح ہو جانے کے بعد میرے ذرا ان امال کی طرف توجہ کرو ان امال کو زیادہ اپناؤ جو وقت ہجرت کا جو ثواب تھا مال کی دینا پر اللہ ہجرت کا جو سواب کتنے ستاب کے موقع پر کتنے فطاب کے زمانے پر میں دیر پر قائم رہنے کو ہجرت کا جو سواب دینے کا وعدہ کیا ہے نمبر دو نئی رحم سامنے پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ ہجرت افضل سب سے بہترین ہجرت کیا ہے آپ نے ساتھ سنایا سب سے بہترین جرت ہے الحجرت ہو الماجر من من ہجر ماہو ان سب بڑی ہجرت یہ ہے سب سے بڑا مہاجر یہ ہے ہجرت کا ثباب مہاجر بننے کا مقام و مرتبہ اللہ وعالیٰ اپنے اس بندے کو دے گا میرے اس انتی کو دے گا جو اللہ تعالیٰ کی منع کی بھی چیزوں سے اپنے آپ کو برابر رکھ دے گی شرک ہے رشوت ہے، خوری ہے سودھے بے شمار بن ہمارے اندر پائے جاتے ہیں نجر اے لوگ میری امت تھا سب سے بڑا محاجر ہے جو اللہ تعالی کی منا کی منا کی چیزوں سے باز رہے ایک دوسری حدیث آتی ہے سنہ ترکی وغیرہ کی آپ نے مانا اے لوگ الجر سے الحما کر رس تمہارا رب جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے تمہارا رب جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا سب سے افضل ہجرت ہے اللہ تعالیٰ سب کو مہاجر بنا دے لیکن مہاجر کے لیے اس کو چھوڑنا پڑے گا تعریف رہتی ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا شرکت کرتے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھنی پڑے گی سارے فتنے فساد سارے منخرا سارے برائیوں کو چھوڑ دو اللہ کرے سون نے فرمایا سب سے بڑے محاذ تم بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب فرمائے نصیح فرمائی حکوارا ملبنگ الحمدللہ الحمد علی وقفا بادین صفحہ اماوا نبی علیہ سراس عثلان جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے اس میں بڑے دروس بڑی عبرتیں بڑی نصیحتیں ان میں ایک بڑی عظیم ترین نصیحت لوگوں ہم مسلمانوں کے سامنے قیامت تکانے والے امتیوں کے سامنے یہ ہے اللہ تعالی کی داخ پر توقوری اللہ تعالیٰ کے ذات پر بھروسہ انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھے اللہ پر بھروسہ کرے مبینیہ کا وقت حسرو اے لوگوں اللہ کی ذات پر جو توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں ساری مشکلات ساری پریشانیاں سارے آنے والے اے حضشوانیا, جب موبل ایس کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع کرتا ہے اسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے اسی کو حاجت روا سمجھتا ہے اسی کو اپنا کے لیے کافی سمجھتا ہے ارے کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں سے بلاؤں کو تھانے کے لیے ساری مشکلات سے نکالنے کے لیے کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں کیوں نہیں اللہ رب العالمین کافی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت اللہ اکبر اللہ کے صلی محسوس جب گارہرا میں رات کو گئے صدیق اکبر کو لے کر گار ہیرا میں بیٹھ گئے ابھی جیسے ہی تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ بیٹھے کفار مکہ کا پورا وہ گروہ جو آم کو ڈھونڈنے نکلا ہوا تھا وہ فوراً ڈھونڈتا ہوا اس گار کے اوپر آ گیا بالکل ایسے جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے اللہ کر سورم و بکر کے ساتھ ایسے ہوئے اور کفار مکہ اسے جھانک رہی ہے ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے ہر ایک کے ہاتھ میں اسلحہ ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ نبی کو پائے اور گردن مار کر کے دو سو اونٹ گھوڑے دو سو اونٹ کی نام میں لے لیں اس طرح سے ڈھونڈ رہے ہیں نبی رہے اس طرح ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ <تصفح> بیس لیکن صدیق اکبر صبر نہ کر سکے رسول اللہ لو اب سارا یار رسول اللہ ہم تو بڑے مشکل میں فس گئے اب تو بھاگنے کا بھی موقع نہیں بھاگنے کی بھی جگہ نہیں راستہ سارا بند ہے اور یہ سر پر ہے. اگر ان کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں پر نگاہ ڈالی تو آپ لے جس کی نگاہ ہم پر اور آپ پر پڑ جائے گی اب تو بڑے خطرے رہے نہیں رہے تھوڑا سا سمایا فمایا ابا بکر فما دن کبھی ابا سوہما ابو بکر یہ مکے والے سر پر ہیں ہم دونوں اندر ہیں سارے راستے بند ہیں اور کفار مکہ سے لے لیکن یاد رکھنا کفار مکہ اپنے ابو اگوٹھے کو دیکھیں اپنے پیروں کو دیکھیں گے تو ان کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے گی ابو بکر کیا اس کو معلوم نہیں اللہ کی مدد کس سے بھی زیادہ ہمارے قریب کیا تم نے سمجھا ہے کیا تم نے یا اب آخر ابو بک تم نے کیا سمجھا ہے ہمارا دن لوگ ابھی نہیں دو اللہ کے بندے ہیں اپنے اپنے ایمان کو الٹانے کے لیے اللہ کے حکم سے اس گار کے اندر ہیں اور دنیا ان کی دشمن ہے لیکن تیسرا ساتھی ان کا اللہ تعالی ہے بتاؤ کیا چاہتے ہو تم کتنا سہی تھا صدیق اکبر بڑا بڑا گئے اور کفار مکہ وہاں جا کر کے واپس آ گئے اور کہتے ہیں بھاگنے میں کامیاب ہو گئے نے اس قصے کو اندر تصرا کیا اللہ تن اے دنیا کے لوگوں اگر تم ہمارے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو ہمارا نبی تمہارے مدد کا محتاج نہیں کیوں ہم نے خود اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرا تن شروع ہو اللہ رب العالمین نے مدد کی اور آگے شاپ مایا ہم نے مدد کیسے کیا اندرا ہو سکی نلو رہی اللہ اپنا سکینہ حاصل کیا وہ سر اور اپنی نبی کی مدد ہم نے ایسے فوجیوں سے کر دیا ہے کہ دنیا میں کسی سپر پاور کا سلسلہ اس کو پتا نہیں چل سکتا ہم نے مدد کیا ہے پتا یہ چلا اے تم تو میزائر ہے ایک تو ایک ہم ہے اور ایک فوجی ہے جن کو دشمن دیکھ لیتا ہے لیکن اللہ جب اپنے بندوں کو بچانا چاہتا ہے تو دنیا کے سارے آگے فیل ہو جاتے ہیں اور اللہ ایسے مدد کرتا ہے ایسی کوششوں سے اللہ ہی دیکھتا ہے اور ایمان والے دشمن کو پتا بھی نہیں چلتا وہ اللہ شروع کروں وہ زیادہ کرے مت اللہ کا پرو آج وہ کرمت الحاظ شدوا کرو ایسے ہی ہندیوں کے اللہ ہماری مدد فرمائے آج بھی دنیا کی سیٹلائٹ ہوگی دنیا کے میزائل گے دنیا کے سمبھو گے لیکن وہ فرشتے وہ فوجی اللہ لہتارہ کے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آتے ہیں وہ دنیا کے سارے اسلحے کو کچلتے ہوئے آ جاتے ہیں اتر سکتے ہیں بس سرد ہے کہ تم مؤمن بن جاؤ آخری چیز کے موقع اللہ تعالی رب العالمین ہے نا نہیں ہے بھائی اور نبی کون ہے رحمت ال... الحمد للہ اللہ رب العالمین نبی رحمت الین آدمی اور یہ قرآن جو ہے قرآن تو ہوتا ہوں رحمت الحان تھی ہدایت نقی اور فرمایا رحمت للعالمین موبنی اللہ رب العالمین نبی رحمت اللہ نبی اور آج جو ہے رحمت المنی تو یہ مسلمان بھی سب کے لیے رحمت ہی ہوگا کسی کے لیے رحمت نہیں ہوگا میرے بھائی اتنے رحمت ہی رحمت سڑا بخیر برکت ہی برکت سلے رہی تخوا پرہیزاری امانت دیانت صداقت یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی سیوا دی لیکن اللہ بھن یہ ساری ہدایات ساری تعلیمات ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں میں کچھ نادان کچھ نادان وہ مسجدوں کے نوازیوں کو بھی محبوب نہیں رکھتے ذرا سوچو ہم اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں میرے بھائی اسلام اس کو پتا پسند نہیں کرتا کہ کسی کسی جانور کی جان لی جائے مسلمان بات ہو وہ بھی نماز کے حالت میں ہو حرام میں حج کے حالت میں ہو وہ دنیا کے سب سے مقدس مقام میرا کے مقام پر ہو لیکن وہاں بھی کوئی ہندو نہیں کوئی یہودی نہیں کوئی عیسائی نہیں اگر تکلیف پہنچاتا ہے سکون بہاتا ہے تو کلمہ پڑنے والا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کیوں اسلام اب امان کا دین ہے سلامتی کا دین ہے رحمت کا دین ہے الفاظ محبت کا دین ہے بھاگیدہ کے موقع پر نظر ہے پر سوار ہیں اور بالکل یہی تھی پیغام آپ نے مدینہ میں داخل ہوتے ہی لے لیا تھا یا الناس لوگو اوستھنا اس فت محبت کے آماد اپنا ہو سستنا آپس میں سلام کرو محبت بہے گی وہ آب کھانا کھلاؤ آپس میں تعلقات الفت محبت بہیں گے وہ سلولر ہاں سلے رہ بھی کرو یا آئیو اللہ اب سستنا وہ آب و تان وہ پلو رشتے داریوں کو رشتے بھی پہ کرو اور راتر و سا پر کھیلتی رہو یہ ہے نا ساری رات اس میں گزر جاتی ہے گھومنے میں نہیں وہ سنگو بل بندو سونے جب دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں سب تم سب کر کے تحدت کی نماز پڑھو دنیا سوئی ہوئی ہے کھیل کود میں کوئی شراب ہے کوئی سچے بچے میں کوئی نشا میں کوئی حرام کاریوں میں اور تم اپنے رب سے تعلق جو رکھو کیا ہوگا تب بول جنت ابھی سلام بڑے عزت اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ سب کو مومان نصیب فرمائے طبی سنت بنائے اے ہم نے جو بھولے بھگے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما جو قبر میں ہیں ان کو و مہبی سنت بنا اے اللہ اسلامی تعلیمات اور حکام پر عمل نصیب جو مجاہدین کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما اور جو ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں ان کی حسنات کو قبول فرما کر بر جنت نشیف فرما ان کے ماں اور بی بی بچوں کو صبر جمیل عطا فرما نو بٹ بٹر اے فرما میر جس ملک میں ہیں، وہاں سے عافیت اپنا فرما ہر بلا ہر آفت ان کے ساتھیوں کو محدود رکھے اللہ ان سے اچھا کام ہے اور جس شہر میں رہتے ہیں شارجہ وہاں کے ہاتھوں میں شارکا سلطان کا رہوں اللہ ہر بنا ہر آفت سے ان کی حفاظت فرما ہر اچھے کام میں استعمال فرما ہر غلط کام سے اللہ تعالی ان کر ہاتھوں کو روک لے اے اللہ ان سے وہی کام لے جس میں امت اور ذلت کام اور ان کی فلاح کامیابی ہے ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت و ملت کا نشانا اسلام کا نقصان وطن کا ہو اللہ سب کے ہاتھ ہے کی سب کی آب کے میں ہے اچھے کاموں میں استعمال سماع اور سے محفوظ رکھ لے اللہم للمؤمنین والمسلمین اللہ عباد اللہ, اللہ, اللہ عیسائی اللَّهِ کر